یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلا بند شہروں میں آدا سوے شہر پنا کے پیچھے آپس میں ان کی انچ جن سخت ہے تم انہیں ایک جتے سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں